منكم من يريد الدُّنْيَا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَثَابَكُم غَنِمًا فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے یعنی تم کو مرتد بنا دیں گے پھر تم نا مراد ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی تمہارے مولا ہیں اور وہی بہترین مددگار ہیں ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ان کا جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تم اللہ کے حکم سے انہیں یعنی و مشرقین کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے یہاں تک کہ تم کم ہمت ہو گئے اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے اس کے بعد کہ اللہ نے تمہاری چاہت کی چیز تم کو دکھا دی تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا پھر تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزما لے اور یقیناً اللہ نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جب کہ تم اے مسلمانوں چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تم کو تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے بس تم کو غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوج شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کافروں کی بات ماننے میں ذلت ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کے ماننے سے روک رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آئے گی ان کی چاہت تو یہی ہے کہ تم کو دین اسلام سے ہٹا دیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہی کو مولا اور مددگار جانو مجھ ہی سے دوستیاں کرو مجھ پر ہی بھروسہ کرو مجھ سے ہی مدد چاہو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان شریروں کے دلوں میں بوجہ ان کے کفر کے میں ڈر ڈال دوں گا بخاری اور مسلم میں جابر اپنے عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں میری مدد رعب سے کی گئی ہے مہینے بھر کی راہ تک میرے لیے زمین مسجد اور ودو کی پاکی چیز بنائی گئی ہے میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے اور مجھے شفاقت دی گئی اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف خاص بھیجا جاتا تھا اور میری بعثت اور میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی مسد احمد میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر اور بعض روایتوں میں ہے تمام امتوں پر مجھے چار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا میرے اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد اور اس کا وضو ہے میرا دشمن مجھ سے مہینے بھر کی راہ پر ہو وہیں سے اللہ اس کا دل رعب سے پر کر دیتے ہیں وہ کانپنے لگتا ہے میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں مدد کیا گیا ہوں رعب سے ہر دشمن پر مستند کی ایک اور حدیث میں ہے مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا میرے لیے تمام زمین وضو اور مسجد بنائی گئی میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے میری مدد رعب سے مہینے بھر کی راہ تک کی گئی مجھے شفاعت دی گئی تمام انبیاء علیہم السلام نے شفاعت مانگ لی لیکن میں نے اپنی شفات کو اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو چھپا رکھی ہے جنگی جنگ احد جنگ کے چند مزید دیار واقعات دیار پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور تمہاری مدد کی اس سے بھی یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ احد کے دن کا تھا تین ہزار دشمن کا لشکر تھا تاہم مقابلے پر آتے ہی ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح مندی حاصل ہوئی لیکن پھر تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور بعض حضرات کی پست ہمتی کی بنا پر وہ وعدہ جو مشروط تھا رک گیا پس فرماتے ہیں کہ تم انہیں اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے شروع دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر غالب کر دیا لیکن تم نے پھر بزدلی دکھائی اور نبی کی نافرمانی کی ان کی بتلائی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے حالانکہ اللہ نے تم کو تمہاری رغبت کی چیز دکھا دی تھی یعنی مسلمان صاف طور پر غالب آ گئے تھے مال غنیمت آنکھوں کے سامنے موجود تھا کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے تم میں سے بعض نے دنیا طلبی کی اور کفار کی حضیمت یا یعنی ہار کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال نہ کر کے مال غنیمت کی طرف لب کے گو باز نیک نیت اور آخرت طلب بھی تھے لیکن اس نافرمانی وغیرہ کی بنا پر کفار کی پھر بن آئی اور ایک مرتبہ تمہاری پوری آزمائش ہو گئی غالب ہو کر مغلوب ہو گئے فتح کے بعد شکست ہو گئی لیکن پھر بھی اللہ نے تمہارے اس جرم کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بظاہر تم ان سے تعداد میں اور اسباب میں کم تھے خطا کا ماف ہونا بھی عفا عنکم میں داخل ہے اور یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ یوں ہی سی گوش مالی کر کے کچھ بزرگوں کی شہادت کے بعد اللہ نے اپنی آزمائش کو اٹھا لیا اور باقی والوں کو معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ با ایمان لوگوں پر فضل و کرم لطف و رحم ہی کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی مدد جیسی احد میں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی اسی کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا لیکن پھر تمہارے کرتوتوں سے معاملہ برعکس ہو گیا بعض لوگوں نے دنیا طلبی کر کے رسول کی نافرمانی کی یعنی بعض تین اندازوں نے جنہیں رسول اللہ نے پہاڑ کے در پہ کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے دشمنوں کی نگہبانی کرو وہ ہماری پیٹھ کی طرف سے نہ آئیں اگر تم دیکھو ہم ہار بھی گئے تو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم ہر طرح غالب آ گئے تو بھی تم غنیمت جمع کرنے کے لیے بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب رسول اللہ غالب آ گئے تو تیر اندازوں نے حکم عدولی کی وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں میں عام اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا صفوں کا کوئی خیال نہ رہا دریا کو یعنی تین اندازوں کی پہاڑ پر جو جگہ تھی اس کو خالی پا کر مشرقوں نے بھاگنا بند کیا اور غور و فکر کر کے اس جگہ سے حملہ کر دیا چند مسلمان جو اب تک وہاں جمے کھڑے تھے وہ شہید ہو گئے اور اب ان لوگوں نے مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کی بے خبری میں اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر نہ جم سکے اور شروع دن کی فتح اب شکست میں بدل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس کا یقین کرا دیا تھوڑی دیر کے بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں چہرے مبارک یعنی اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑیں تو وہ اپنی سب کوفت اور ساری مصیبت بھول گئے اور خوشی کے مارے رسول اللہ کی طرف لپکے کے آپ ادھر آ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کا صد غذب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خونا خون کر دیا انہیں کوئی حق نہ تھا کہ اس طرح ہم پر غالب آ جائیں تھوڑی دیر میں ہم نے سنا کہ ابو سفیان پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں یہ اس وقت مشرک تھے اور مشرقین کی طرف سے سپ سالار کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے اعلو ہوبل الو ہوبل یعنی ہمارا بت حبل اس کا بول بالا ہو حبل بت کا بول بالا ہو ابو بکر کہاں ہیں عمر کہاں ہیں عمر رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول اسے جواب دوں آپ نے اجازت دی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے جواب میں فرمایا اللہ و اجل اللہ اعلی و اجل اللہ بہت بلند ہے اور جلال و عزت والے ہیں اللہ بہت بلند اور جلال و عزت والے ہیں ابو سفیان پوچھنے لگے بتاؤ محمد کہاں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں عمر کہاں ہیں آپ رضی اللہ عنہ فرمایا یہ ہیں رسول اللہ اور یہ ہیں ابو بکر اور یہ ہوں میں عمر فاروق ابو سفیان کہنے لگے یہ بدر کا بدلہ ہے یوں ہی دھوپ چھاؤں الٹتی پلٹتی رہتی ہے لڑائی کی مثال تو کنویں کے ڈول کی ہے عمر رضی اللہ نے فرمایا برابری ہرگز نہیں تمہارے مقتول کفار و مشرقین جہنم میں گئے اور ہمارے شہدا مسلمان جنت میں پہنچے ابو سفیان کہنے لگے اگر یوں ہی ہے تو یقیناً ہم نقصان اور گھاٹے میں رہے سنو تمہارے مقتولین میں بعض ناک کان کٹے لوگ بھی تم پاؤ گے گویا یہ تمہارے بعض مقتولین کے ساتھ ہمارے سرداروں کی سے مسئلہ نہیں ہوا لیکن ہمیں برا بھی نہیں معلوم ہوا یہ روایت حاکم وغیرہ کی ہے بہرحال ابن ابی حاتم اور بیحقی کی دلائل النبوع میں بھی یہ مروی ہے اور صحیح احادیث میں اس کے بعض حصوں کے شواہد اور گواہیاں بھی موجود ہیں مسترد احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں مجھے تو پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں کوئی ایک بھی طالب دنیا نہیں بلکہ اس وقت اگر مجھ سے اس بات پر قسم اٹھوائی جاتی تو کھا لیتا لیکن قرآن میں یہ آیت اتری من کم میں دنیا یعنی تم بعض طالب دنیا بھی ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کا خلاف ہوا قرآب کی نافرمانی سرزد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے رسول اللہ کے ساتھ صرف سات انصاری اور دو مہاجر باقی رہ گئے جب مشرقین نے رسول اللہ کو گھیر لیا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ و شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہٹائے تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جم غفیر کے مقابل تن تنہا داد شجاعت دینے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے پھر کفار نے حملہ کیا رسول اللہ نے یہی فرمایا پھر ایک انصاری تیار ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ انہیں آگے نہ بڑھنے دیا لیکن بلاخر یہ بھی شہید ہو گئے یہاں تک کہ ساتوں صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے یہاں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو رسول اللہ نے مہاجرین سے فرمایا افسوس ہم نے اپنے ساتھیوں یعنی انصار سے منصفانہ معاملہ نہ کیا اب ابو سفیان نے ہاک لگائی کہ ابلو حبل آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلا و اجل ابو سفیان نے کہا ولا لکم ہمارے لیے ہمارا بت عزہ ہے تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں کہو اللہ مولانا ول لہم اللہ ہمارے مولا ہیں اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ابو سفیان کہنے لگے آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ کوئی دن ہمارا اور کوئی دن تمہارا یہ تو ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے ایک کے بدلے ایک ہے رسول اللہ نے فرمایا ہرگز برابر نہیں اور ہمارے شہدا زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں ان کے رب کے پاس اور تمہارے مقتول کو فار جہنم میں عذاب کیے جا رہے ہیں پھر ابو سفیان بولے تمہارے مقتولوں میں تم دیکھو گے کہ بعض کے کان ناک وغیرہ کاٹ لیے گئے ہیں لیکن میں نے نہ یہ کہا نہ اس سے روکا اسے میں نے پسند کیا نہ ناپسند نہ کیا نہ مجھے یہ بھلا معلوم ہوا نہ برا شہادت صحیح بخاری میں ہے برآں رضی اللہ سے مروی ہے کہ عہد والے دن سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی رسول اللہ نے تین اندازوں کی ایک جماعت کو الگ بٹھا دیا اور ان کی سرداری عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عن کو سونپی اور فرما دیا کہ اگر تم ہمیں ان پر غالب آیا ہوا دیکھو تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا اور وہ ہم پر غالب آ جائے تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ کے فضل سے مشرقوں کے قدم پیچھے پڑنے لگے یہاں تک کہ عورتیں بھی تہمند اونچا کر کے پہاڑوں میں ادھر ادھر دوڑنے لگی اب تیر انداز گروہ غنیمت غنیمت کہتا ہوا نیچے اتر آیا گو ان کے امیر نے ہر چند انہیں سمجھایا لیکن کسی نے ان کی نہ سنی پس اب مشرقین مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے آن پڑے اور ستر بزرگ شہید ہو گئے ابو سفیان ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگے کیا محمد زندہ ہیں کیا ابو بکر موجود ہیں کیا عمر زندہ ہیں لیکن رسول اللہ کے فرمان سے صحابہ خاموش رہے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا یہ سب ہماری تلواروں کے گھاٹ اتر گئے اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے اب عمر رضی اللہ عنہ کو تاب زبط نہ رہی فرمانے لگے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے بحمد اللہ ہم سب موجود ہیں اور تیری تباہی اور بربادی کرنے والے اللہ نے باقی رکھے ہیں یہ روایت بخاری کی ہے پھر وہ باتیں ہوئیں جو ابھی گزر چکی صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگی احد میں مشرقوں کو حزیمت ہوئی اور ابلیس نے آواز لگائی اے اللہ تعالیٰ کے بندو اپنے پیچھے کی خبر لو اگلی جماعتیں پچھلی جماعتوں پر ٹوٹ پڑی خدیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر برس رہی ہیں ہر چند کہتے رہے کہ اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ یمان رضی اللہ عنہ ہیں مگر کون سنتا تھا وہ تو یوں ہی شہید ہو گئے لیکن خدیفہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہ کہا بلکہ فرمایا اللہ تم کو معاف کرے لیکن خدیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھلائی ان کے آخر دم تک ان میں رہی سیرت ابنِ اس میں ہے کہ زبیر ابن الاقوام رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ مشرق مسلمانوں کے اول حملے میں ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کی عورتیں ہند وغیرہ تحمد اٹھائے تیز تیز دوڑ رہی تھیں لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے مرکز چھوڑا اور کفار نے سمٹ کر پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ کر دیا اور ادھر کسی نے آواز لگائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے بس پھر معاملہ برعکس ہو گیا ورنہ ہم مشرقین کے علم برداروں تک پہنچ چکے تھے اور جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا لیکن عمرہ بنت تلقمہ بن حارث نامی عورت نے اسے تھام لیا اور قریش کا مجموعہ پھر یہاں جمع ہو گیا یہ روایت اور ابن حشام وغیرہ کی ہے انس رضی اللہ عن کے چچا انس ابن رضی اللہ بدر والے دن جہاد میں نہیں پہنچ سکے تھے تو عہد کیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی موقع آیا تو میں دکھا دوں گا چنانچہ اس جنگ میں وہ موجود تھے جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں مسلمانوں کے اس کام سے معذور ہوں اور مشرقوں کے اس کام سے بری ہوں پھر اپنی طلوہ لے کر آگے بڑھ گئے راہ میں سعد بن رضی اللہ عن ملے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہا مجھے تو جنت کی خوشبو کی لپٹیں بہت پہاڑ سے چلی آ رہی ہیں چنانچہ مشرقوں میں گھس گئے اور بڑی بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ شہادت حاصل کی اسی سے اوپر تیر و تلوار کے زخم بدن پر آئے تھے پہچانے نہ جاتے تھے دیکھ کر گئے صحیح بخاری شریف میں ہیں کہ ایک حاجی نے ابیۃ اللہ شریف میں ایک مجلس دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں لوگوں نے کہا قریشی ہیں پوچھا ان کے شیخ کون ہے جواب بنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے اب وہ آیا اور کہنے لگا میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو اس نے کہا آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم کیا آپ کو علم ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ احد حد والے دن بھاگ گئے تھے آپ نے جواب دیا ہاں کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے فرمایا ہاں کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اب اس نے خوش ہو کر تکبیر کہی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادھر آ اب میں تجھے پورے واقعات سناؤں احد کے دن کا بھاگنا تو اللہ نے معاف فرما دیا بدر کے دن کی غیر حاضری کا باعث یہ ہوا کہ عثمان عبدی اللہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھیں اور وہ سخت بیمار تھیں تو خود رسول اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ مدینے میں رہو تم کو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دیں گے اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے بیعت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ نے مکے والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا اس لیے کہ مکے میں جو عزت انہیں حاصل تھی کسی اور کو تو اتنی نہ تھی ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت لی گئی تو رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا گویا بیعت کی پھر اس شخص سے کہا اب جا اور اسے بھی ساتھ لے جا پھر آگے اللہ نے فرمایا ار تسعید یعنی تم اے مسلمانوں اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مارے خوف و دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہیں چھوڑ دیا تھا یعنی میدان میں نیچے زمین پر وہ تم کو آواز دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں لوٹ آؤ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرقین کے اس خفیہ اور پر زور اور اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے کچھ تو مدینہ کی طرف لوٹ آئے کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ اس واقعے کا بیان اس آیت میں ہے عبداللہ بن زبعری شاعر نے اس واقعے کو نظم میں بھی ادا کیا ہے رسول اللہ اس وقت صرف بارہ آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے مسلم احمد کی طویل حدیث میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر ہے دلائل النبوہ میں ہے کہ جب حزیمت یعنی ہار ہوئی تب رسول اللہ کے ساتھ صرف گیارہ اشخاص رہ گئے تھے جن میں ایک تلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ تھے آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرقین نے آگھیرا آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے تلحہ رضی اللہ عنہ نے اس آواز پر فوراً لگ بے کہا اور تیار ہو گئے لیکن آپ نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور وہ ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہوئے اسی طرح سب کے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اب صرف طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے گو یہ بزرگ صحابی ہر مرتبہ تیار ہو جاتے تھے لیکن رسول اللہ انہیں روک لیا کرتے تھے آخر یہ مقابلے پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ ان سب کی لڑائی ایک طرف اور یہ ایک طرف کی اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو زبان سے حصہ نکل گیا رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لیتے تو تم کو فرشتے اٹھا لیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف لے چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے اب رسول اللہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں پہنچ چکے تھے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے رسول اللہ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا شل ہو گیا تھا صحیح بخاری میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس رسول اللہ نے اپنے ترکش سے احد والے دن تمام تیر پھیلا دی اور فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں لے مشرقین کو مار اب آپ اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور میں تاک تاک کر مشرقین کو مارتا جاتا تھا اس دن میں نے دو شخصوں کو دیکھا کہ رسول اللہ کے دائیں بائیں تھے اور سخت تر لڑائی کر رہے تھے میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو بزرگ رسول اللہ کے ساتھ بھاگڑ کے بعد تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے انہیں رسول اللہ فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ہے جو انہیں روکے اور جنت میں جائے جنت میں میرا رفیق بنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے کے چار داتوں کی طرف جنہیں مشرقین نے احد والے دن شہید کیا تھا اشارہ کر کے فرما رہے تھے اللہ کا سخت تر غضب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا اور اس پر بھی اللہ کا غضب ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں قتل کرے اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی کیا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا سامنے کے دانت ٹوٹے سر کا خود ٹوٹا فاطمہ رضی اللہ عنہ خون دھوتی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لالا کر ڈالتے جاتے تھے جب دیکھا کہ خون کسی طرح تھمتا ہی نہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بوریا جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی جس سے خون بند ہوا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کو غم پر غم پہنچا بے غم کا با معنی میں علا کے ہے جیسے فی جذوع نخلی میں فی معنی میں علا کے ہے ایک غم تو شکست کا تھا جبکہ یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نہ کرے رسول اللہ کی جان پر بنائی دوسرا غم مشرقوں کا پہاڑ کے اوپر غالب آ کر چڑھ جانے کا جب رسول اللہ فرماتے تھے انہیں یہ بلندی لائق نہ تھی بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک غم شکست کا دوسرا غم رسول اللہ کے قتل کی خبر کا اور یہ غم اگلے غم سے بھی زیادہ تھا اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک غم تو غنیمت کا ہاتھ میں آ کر نکل جانے کا دوسرا حزیمت یعنی ہار جانے کا اسی طرح ایک غم اپنے بھائیوں کے قتل کا دوسرا غم رسول کی نسبت ایسی منحوس خبر کا کہ آپ شہید ہی کر دیے گئے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو غنیمت اور فتح مندی تم سے فوت ہوئی اور جو زخم و شہادت ملی اس پر غم نہ کھاؤ اللہ سبحانہ و تعالی جو بلندی اور جلال والے ہیں وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں